دیگل، دیگل، بھی بچے تھے شکر گزاری سے شکر گزار بندے تھے جو بھی میرا شکر کرتا ہے شکر گزاری کرتا اس کو ہم بچایا کرتے ہیں وقت تمہیں نہ شکریہ اگر تم نے نہ شکریہ کی بھی نہیں آ رہا ہے فقرا دلہ سے دن یہ تصویر ہے دنیا بھی تخبی دنیا, دنیا, دنیا بھی رات کیا ہے جو نہیں مانتے نہ ماننے والی ڈراوا ہے, ہے. نہ ماننے والی کیا ڈراوا ہے کتاب میں تم نے فساد برپا کرنا ہے بدامالیاں کرنی ہے نا فرمانی کرنی ہے بڑا یعنی دنیاوی مال الجا ہو جنا بڑی طاقتیں ہوں گی مال ہوگا اس وقت تمہارا حال ہوگا اسی مال سر میں آ کر حکومت میں آ کر نشے میں آ جاؤ گے پھیل جاؤ گے باقی بےمانی کر رہے ہوگی کیا ہوگا پیدا علیکم نا جب پہلی بار آئے گی دو بار تمہیں کرنا ہے جب بھر آئے گی باسنا نہیں جم تم پر مکانوں کے اندر بھی آئی اللہ کا وعدہ پورا لگے ہوا مرنا کریں گے تمہارے لیے یہ غلبہ وہ تمہارے گھروں میں پوچھ جائیں گی کریں گے تمہاری قسمیں گے بے حیائی ہو جائے گی ہائی ہو جائے گی اور تمہاری کیا ہے پھر ہم تمہیں غربہ دے دیں گے تمہارے دشمنوں کو تمہاری انگیز کر دیں گے ہم ددنا تمہارے مریم ہم تمہاری امداد کرے گی کئی قسم کا مال دے گا तुम्हें बहुत बड़ा होगा इन अस्तंतु अस्तंतु ने अगर तुमने किया जब दूसरी बार कब हम आएगा फिर बेमानिया करोगे फिर तुम बेमानिया करोगे करोगे कई बुदाश हो तुम्हारी मस्जिदों करीब अला खुर थे यानी मस्जिदों को भी बैराम करेंगे मस्जिदों की हरकु करेंगे वाली मालो तकबीरा جی وہ تباہ کر دے گی جو اونٹا ہو چکے کر چکے ہم تباہ کرنا بن گئے تمہیں گے یہاں تک کیا تھا دو بار بڑی فیلڈ کا ذکر ہوا ہے کہ تم نے دو بار کرنا ہے یعنی دو بار تم نے گھسا دار کرنی ہے عمر شر کرنا ہے بےمانیاں کرنی ہے جب تم میری نا میں امتحاد پہنچو گے نہ شکری کرو گے بجائے شکر گزاری کرنے کے پھر میں تم پر اپنے ظالم لوگوں کو لے آؤں گا وہ ظالم تمہاری بستیاں کریں گے قسمتیں لوٹیں گے تمہیں بھائی نہ تمہارے اوپر عذاب تمہیں دے رہے ہوں گے پھر میں تمہاری مہربانی کروں گا پھر تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے پھر میں تمہاری امداد کروں گا لیکن اس کے بعد جب تمہارے فر تم بگڑو گے پھر تمہارے سے بادشاہ ہوگی ظالم بادشاہوں کا آنا بھی ظالم بادشاہوں کا آنا بھی اور بے حیا کرنے والوں کا آنا بھی یہ و ہوتا ہے اب ارد یہاں اس کے دو بار قرآن ذکر کیا ہے یہاں جڑ میں لے آئیں گے تم پر اپنے بندے یہ کوئی بندے براہ نیک بندے نہیں مراد یہ تو ظالم لوگ ہیں اس لیے شاہ شاہ نے ایک بار بڑا جیمانہ کیا تھا شاہ محمر ہے نا نہیں درکنار نہیں کیا مطلب ہے کیا سمجھ گئے پنجابی بھی ہم کہہ سکتے پہلی بار آئی تو پھر ہم تم پر اپنے کم ہی کتے زلیل لوگ ہوں گے آئیں گے گھروں میں پھل جائیں گے بے حیائی کام کر دیں گے جیسے ایک بات سمجھنے کے لائق یہ ہے یہاں لکھتے ہیں واقعات بڑی سریلیوں پر چھ بار ہوئی تو پران نے دو ذکر کیے ہیں باقی تار باریں چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی آئکن نے کس لیے پران کو ذکر نہیں کیا ہے دو باریں جو ہوئی ہیں یہ بہت زیادہ اس لیے پرانے ذکر کیا ہے ایک چنتی شادی صاحب کا ہاشیہ ہے میں اسری پڑھ کر سنا دیتا ہوں بہت اچھی طریقے سے لکھ دیا ہے پرانے اتنے پر لکھتے ہیں جتنا شادی صاحب حاصل جتنا قرآن کہا کہ آیا تو حل ہو جائے تو رات میں کہہ دیا تھا دو بار بری سعید شرارت کریں گے ان کی صدا میں دشمن کی ملک پر غالب ہو گئے اسی طرح ہوا ایک بار جالوت غالب ہوا وہ پڑ چکے ہو ایک بار جالوت غالب ہوا پھر حق تارن اس کو حضرت دالو کے ہاتھ سے ہلا کیا پیچھے بری سہیل قوت دی حضر سلیمان اس سبق سلطنت میں دوسری بار فارسی لوگوں نے میں سے مخت غالب ہوا تب سے ان کی سلطنت نے نوت پکڑی نہ پکڑی نہ پکڑی اب برمایا اللہ تعالیٰ مہربانی پر آیا ہے اگر اس نبی کتابی ہو جاؤ تو وہی سطح غلبہ دے دے کر دے اور اگر شرارت کرو گے تو ہم وہی کریں گے یعنی مسلمان ان پر تو ان کو غلبہ دیں گے کوئی چیز ہے مراد کیا ہے پہلی بار جادو کا قصہ جو پڑھ چکے ہو دوسری بار سر سپنا وجہ سے ان کو ہوا, اس کے بعد یہ آئے تو مختلف نسل برکڑایا, مسجد کران کیا بڑے بڑے قرآن کتاب بھی بات ہوتی ہے ایمان لاکھ روپئے کے ساتھ بڑے بہتر ہے نا شکریہ خدا کا لاب آنے والا ہے چھوڑ نہ سکو گی آگے یہ غلطی آئی آپ آگے حاضر میں کہہ چکا ہوں انسان خیر کا مکی کی مشرق پیغمبر سے آزاد مانتے کب آئے گا عذاب کتنا آداب آنے والا ہے کب آئے گا ید السان بھی شر مانگتے انسان شر کو ایسا ظالم ہے انسان شر کو کسر ماننے اس کا خیر کو یعنی را برا کے شر بھی مانتے ہیں اور مانتے کے اندر بھی جلدی کرتے ہیں آتا ہے نا پرانے اللہ تھاؤں اوکات جس طرح خیر کا مانگتا جاتا ہے یہ بجائے خیر کی ہی مانتے جلدی کرتے ہیں وہ کر چکے ہوئے ان کا بھی فکر اور کیا وہ جو آپ آنے والا ہے قرآن کی دستی کا پڑھ چکے ہو قرآن پاک جب دلال بھی دے دیتا ہے دلال دینے کے بعد تیز کو پختہ زین کی کوشش کرتا ہے قرآن اس کے بعد ساتھی بھی کر دیتا ہے مان لو تو اچھا ہے لاپ آ رہا ہے ماننے والوں کی بشارت بھی کر دیتا ہے یہ وہی پرانا ہے تاکہ بھی بشارت ہے ہر انسان کو لاگن در کیا ماننا ملے گی یہ تم لوگوں نے میںختی ہوتی ہیں اس ہیں کتنا کہہ دیجیے ہوتا ہے بس دو کی ہی طور امرانہ ہے خود اپنے حساب دے گئے ہم نے جوڑا پالا سی کا ہم عذاب دینے والے جب تک رسول کیا ہے ہماری سنت اللہ یہی جاری ہے دنیا میں تب آداب دیتے ہیں جب پیغمبر آ جاتا ہے پیغمبر کی ترجیح ہو جاتی ہے پھر کو دے دیتے ہیں پیغمبر آ گیا ہے حق بیان کر دیا گیا ہے تم نے پیغمبر کی ترجیح بھی کر دی ہے تکجیب بھی کر دی ہے اب آب آ رہا ہے یعنی اب مکے بار نشانی کے بعد جو مورزا ہے یعنی اس مورزے کے بعد اب آت تمہارے اتباع کے دن آ چکے جو ہم نے کن کرنا تھا جو ہو چکی ہے مورزا بھی آ پیغمبر بھی آ پیغمبر کی تمہیں تقدیف بھی کر دی روزن امر نات امرنا ٹیکا کسے ہوتا ہے ٹیکا چلتا ہے کسی بس میں دعا کرنے کا ہم مردے دیتے ہیں مقدر اگر حق ہوتا تو محالف <سؤال> کی وجہ سے ہمیں روزی نہ ملتی اگر آپ کا حق ہوتا بیان آپ سچے رسول ہوتے ہم آپ کی مخالف ہیں ہمیں روزی جواب دیتا ہے من کرتا ہے دنیا کا استری کرتے ہی مانو راشک تجرب کو دے دیا گیا ہے کیا کرتے ہو دنیا کے مال کو اور میرے درجات دیکھو ان چیزوں کو حاصل کرو جس اللہ کے ہم کوئی چیز ملتے ہیں دریافت ملتے ہیں دنیا تو کوئی کی ساتھ جانے والی بھی ہے بات کو بہتر تو, تو, تو, تو مسئلہ شروع کر بس دیکھا ہے یہ سارے عذاب جو وجہ آ رہا ہے جس وجہ سے عذاب آ رہا ہے اور جس کے ماننے سے عذاب ٹک سکتا ہے یہاں پہلی قوموں کے جس مسئلے کی وجہ سے آزاد دیا گیا ہے وہ مسئلہ یہی تھا لا تجرم اللہ آغر. لا تجرم اللہ اللہ نہ انسان نہ کر اللہ کے ذات کسی اور کو اے لاہ نہ بنا اللہ کے ذات کسی اور کو حاجت پوری کا میرا کسی کو پکار نہیں تیری پکارے سننے والے ایک اللہ ہو دوسرا کوئی یہ ہو خدا کو پکار غیروں کو نا پکار ہو <Sess> جائے گا کی کیا اگر تو اللہ کی غیروں کو پکارے گا یا شیخ کے پڑے گا یا رسیدہ پڑے گا, اگسنی اگسنی کہے گا پھر خدا کے آگے تیرے مسئلہ یہی ہے یہ کم مسئلہ دے اگر آخر سے چلتے جاؤ چلو آگے سوا 398 99 99 99 99 99 99